سیدی حسینی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عالمۃ اللہ مجدم مولانا مجد شاہ کی محمد الفصاد رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار فریب مجاز کا یعنی اس نے فانی کا دھوکہ حسین صوبوں کا دھوکا نبو سوز ہے نو سلو کرے مچاس ہے نبو Now, no, no, no. تو سے ہمیشہ سے ملا یہ فیچر الگ والا کا یاد آ جاتا ہے رحمت اللہ الحد والا نے فرمایا کہ ایک, ایک عاشق تھا وہ اپنے معشروق سے کہتا تھا کہ میں تیرے رخسار پہ جو دل ہے اس پر ثمر قند و بخارا قربان کرنے کو تیار تو اس وقت ہے چونکہ حسن جو ون پہ تھا اور معشوق ایک تھا اور آشیف سینکڑوں تھے اس کی تھی تو اس نے اس کو لفٹی نہیں کرائی لیکن جب وہ معشوق بڈا ہونے لگا اور چھیاں اس کے پڑنے لگی دانت ہلنے لگے تو آپ جو ہے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کھسکنے لگے حالت والا گئی کوشر کھسکنے بھی ادا کیا کہ جب ملائم خاں خشپ نہ ہو گئے ملائم خان خشب مانے لکڑی سوکھی لکڑی جو خشک ہوتی ہے جب ملائم خان خشپ خاں ہو گئے جب ساری سو کی نزاکتیں جو وہ سختی میں تبدیل ہو گئی کھال بھی سخت ہو گئی جرے والی ہو گئی تو جب ملائم خان خشب خاں ہو گئے سارے آشق پھر کھسک خاں ہو گئے پھر جب وہ کھسکنے لگے آہستہ آہستہ اور ایک ایک کر کے سب بھاگ گئے تو اس کو یاد آیا کہ ہمارا ایک عاشق تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہم تمہارے دل پہ سمرپن کو بخارا قربان کر دیں تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں تو اگر دو اور بخارا دونوں نہیں دے گا تو چلو سمرپن دے دے گا سمرپن نہیں دے گا تو چلو بخارا ہی دے, دے گا چلتے ہیں اس میں داد باتیں جب ہو گیا تھا اب اس کے پاس گئے عاشق کے پاس اس نے کہا تم جانتے ہو نہیں ہم جانتے اس نے کہا وہی ہے جس پر جو ہمارے دل پہ تم سمر کندوں بخارا قربان کرنے کو تیار تھے تو آج جو ہے ہم تمہارے پاس آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو تو اگر سمر قندوں بخارا تو نہیں دے سکتے ہو یا تو سمر کند دے دو وہ نہیں دے سکتے تو بخارا ہی دے دو اس نے کہا چلو ہٹو تو یہاں سے تمہیں تو اپنے آدو بخارا بھی نہیں دوں گا تو اس نے کہا ارے پہلے تو تم یہ کہا نہیں اب تو ہمیں تمہیں دیکھ کے بخار آ رہا ہے بخار ہے بھاگ جاؤ یہاں سے فرمائے نا اب عشق وقت سے نیاد ہے وہ ساری جو محبت تھی وہ حقیقت محبت تو تھی نہیں کیونکہ محبت تھی اس کی گندی گٹر لائنوں کے لیے تھی جس کو کسی شاعر نے کہا کہ کاش پوچھو کے مدعا کیا ہے ہم بھی بو میں زبان رکھتے ہیں کاش پوچھو کے مدعا کیا ہے تو مدعا کیا ہے اگر پوچھو پوچھے گا کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا مدا ہے تو پھر شرمندہ منہ پھیر کے بھاگے گا کہ ہمارا مدعا تو آپ کی گندی گندی جگہیں تھیں ہمارا تو مدعا یہ تھا تو حقیقت اس کی یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو گٹر لائن میں گراتا ہے اور نام اس کو عشق کر دیتا ہے تو فرمایا گیا جب صورت اس کی ختم ہو گئی تو اب اب عشق لڑاؤ تو مانے اب اب اس کو چما چاٹی کرو تو مانے جب چہرے پر جڑیاں پڑ گئیں اور آنکھوں میں بارہ نمبر کا چشمہ لگ گیا اور دانت جو ہے وہ ہلنے لگے پڑ کے باہر آنے لگے اور گردن پہ اور جسم پہ لفظہ کاری ہونے لگا اب وہ ایسی محبت کر کے دکھاؤ تو پتہ چلے کہ تمہاری محبت کس لیے تھی تمہاری محبت اس معشوق سے نہیں تھی بلکہ اس کے معشوق کی جو نیچ نچلے حصے ہیں ان کی محبت تھی وہ عشک نہیں تھا بلکہ فص تھا فص کے گناہ نہ سو دو ہے نو دود ہے یہ پری بچا ہے اس طرح مردوں کو عورتوں کو نہ دیکھنے کی ہے اور عورتوں کے حسن کے زوال کی خبر ہے اس میں اسی طرح عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کو نہ دیکھنے کے لیے بھی یہی نصیحت ہے یہ نہیں کہ مردوں کے لیے بس عورتوں ہی کے حسن کے بقی گھیڑے جائیں بلکہ عورت کی سوچیں کہ ہم کو اللہ نے منع فرمایا ہے نامحرم مردوں کو دیکھنے سے جو کشش مرد کو عورت سے ہے وہی کشش عورت کو من سے ہوتی ہے یہ اگر کوئی کہے کہ ہمارے اندر نہیں ہے تو یہ جھوٹا ہے اللہ تعالی نے دونوں کے اندر مخالف جنس کی کشش رکھی ہے اس لیے جو بھی مضمون یہاں حسن خانی کا بیان ہوتا ہے اس میں دونوں جنس مراد ہے عورتوں کو مردوں کو عورتوں کو مردوں کا دیکھنا مردوں کو دیکھنا حرام نامر مردوں کو اور ایسے ہی مرتب کو نامحرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے اور یہ مراحبے یا اشعار جو حسن فانی اور حرام حش یہاں بیان کیے جاتے ہیں نصیحت کے لیے وہ دونوں کے لیے ہے ایک جنس کے لیے نہیں ہے کہ بس عورتوں کے لیے سمجھیں بلکہ دونوں کے لیے ہے اور اس سے نصیحت سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حرام عشق سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور حلال جو اپنے گھر میں ہوتی ہے حلال سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اتنے لوگوں نے بتایا کہ جب سے ہم نے نگاہ کی حفاظت شروع کی تو ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت پڑ گئی نا نا ہے ہے یہ ہوا گیا پ نیوں کا مرشد رحمت اللہ علیہ کی اسی مضمون کو بیان کرتے گزر اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جو درد تھا اس کو تو ہم ذرہ بھی خاک کے نہیں پا سکے ہر وقت حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی چشم مبارک سے آنسو دیکھتے رہتے تھے اور حضرت والا یہی مضمون بیان کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے عدد والا رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ ہر بیان کے اندر ہر مجلس کے اندر ہر موقع گفتگو میں کسی ایک فتنے کے متعلق بیان کیا اور اس کو عدد والا نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اس مضمون پہ اعتراض کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ آپ حسن کی توہین کر رہے ہیں بیویوں کی توہین کر رہے ہیں ہم بھی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں نگاہ کی وہ حفاظت نصیب نہیں تھی عدد والا जब جب تعلق ہوا اور نگاہ کی حفاظت شروع کی تو اس کے بعد ہمیں اپنے گھر والوں کی قدر آئی اور اپنے گھر والوں سے محبت ہمیں بڑھ گئی ایسے ہی جتنے لوگوں نے نگاہ کی तो کی صحیح से ہے ان کو اپنے گھر والوں سے محبت بڑھ گئی اور حسن فانی سے نفرت ہو گئی اسی لیے یہ مضمون ہے یہ, یہ مضمون اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے رحمت ہے جس کو نگاہ کی حفاظت کی توحیق ہو گئی و اللہ اسدا کی قسم اس کو نعمت علما حاصل سے ہو افسوس کے حضرت والا کی حیات مبارک ان کی قدر نہیں کر سکے ان کے اس مضمون کی ہم نے صحیح معنوں میں قدر نہیں کی لیکن اگر چھ عشر عشیر بھی اپنے نگاہ کی جی حفاظت کی تو اس کا مشاہدہ ہم خود اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اتنی تھوڑی سی عمل کے باوجود اس قدر چین اور خوشی اور اطمینان مسیحان امی فرماتے ہیں کہ اگر تم تھوڑے سے عمل کے اندر تم کو اتنا کچھ مل گیا کہ تم کو مزہ آنے لگا جب تم اللہ کی محبت کی شراب صاف پینے لگو گے تو تمہیں میں کیا کہوں کہ تم کو کیا مزہ لگے کاش کے تمام کے تمام گناہوں سے کچھ چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے جیپ کی مانگیں کہ اللہ ہمیں اللہ مرحمہ ادھر کے ماں سے نامی ماں سائیں اے اللہ ہمیں وہ رحمت نیروں اور رحمت کے خاصہ ادار رکھائیے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں اور ہمیں شقی اور گد ہونے سے ہماری حفاظت کرنا اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے چاہے کوئی کتنا بھی اعتراض کرے کتنا بھی میرے خلاف رہے میں اپنی جان کو اپنی عزت اور اپنی آبرو کو اپنی مال کو ہدا کر کے ہمیشہ یہ مضمون بیان کرتا رہوں گا اور حضرت والا رہنے تو راجے نے یہ کر کے بھی دکھا دیا حضرت والا رہنے تو راجے کی نگاہ میں پیسہ کوئی چیز نہیں تھی کروڑوں کروڑوں روپیہ حضرت والا کو اتنے برسوں کے اندر حدیہ پیش کیا گیا ہم اس کے گواہ ہیں کے حد نے ہمیشہ اپنا ایک ایک پیسہ دین کی اشاعت میں صرف کیا لاکھوں کے حساب سے کتابیں مواعد حسنا اور یہ موٹی موٹی کتابیں عاریف ربانی اور دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت اور معاریف مصنوعی اور تربیت عاشفان خدا اور معارف شمس تبریز اور, اور دوسری موٹی کتابیں جیسے خزائن شریعت و طریقہ خزائین الحدیث خزائن القرآن اور خزائن معرفت و محبت یہ تمام کی تمام اور جو جو جتنی بھی موٹی کتابیں ہیں وہ اپنی بیماریاں ہم کہنا ہے یہ بات میں جتنی چھتی تھی پہلے بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے اسرار پر کچھ پیسہ حضرت لے لیا کرتے تھے ان کتابوں کا تاکہ لوگوں کو اس کی قدر رہے کیونکہ پیسہ خرچ کر کے جو چیز حاصل ہوتی ہے یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اس کی قدر انسان کو ہوتی ہے فطرت میں انسان کی جس پہ خرچ ہوتا ہے اس لیے عزت لے لیا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد حضرت والا رحمۃ اللہ کی نسبت اتنی افواہ ترین تھی کہ آخر زمانے میں حضرت والا رحمۃ اللہ نے اپنا ایک ایک پیسہ دین کی اشاعت نے صف کیا اور وصیت بھی فرمائی تھی کہ میرے میرا جتنا ہتھیار آئے وہ سب قسر میرے نوائز اور دین کی اشاعت پر خرچ ہو اور ہم نے دیکھا بھی کہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ بارہا حضرت والا اپنے خاتم جناب حافظ ضیاء الرحمان صاحب راماگر کا خاتم خاص بھی تھے اور خلیفہ مجاضر رہتی ہیں بہت ہی اللہ والے اور حضرت سے بڑا پری ہی تعلق رہا حضرت والا ان سے فرماتے تھے کہ میرا جتنا हदिया ہے سب کے سب لے آؤ اور جب گھر آتے تھے تو کوئی کتاب خاص چھپنے والی ہوتی تھی حضرت فرما دیتے کہ سارا پیسہ اس میں لگا دوں حالانکہ حضرت چاہتے اپنے لیے بڑی بلڈنگیں ले کیا کچھ نہ لے سکتے تھے لیکن ہم تو اس بات کی گواہ ہیں اور خالی ہم نہیں بہت سے لوگ اس بات کی گواہیں ہیں کہ حضرت نے پیسے کو کوئی اہمیت ہی کبھی اللہ کے راستے میں اور یہی نہیں باہر بھی لوگ تو باہر چندے کرنے جاتے ہیں ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں سے اپنے ذاتی رقم سعودی عرب میں ہمارے ساتھ نے بھیجی کہ وہ حضرت کی عرب کتابوں کی عربی میں ترجمہ ہوا تھا اس کی تقسیم کے لیے حضرت نے اپنے ذاتی پیسے آ بھیجی اور کیا کچھ حضرت نے کیا دین کی خاطر اپنے مقام کو بھی حضرت نے اللہ کے راستے میں روان کر دیا ہے خاص خاطی اپنے ذاتی پیسے سے اور مسجد کی تعمیر بھی اب بہت سا پیسہ اپنا ذاتی لگایا تو حضرت دیوالہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے مواعظ ہیں جتنی کتابیں ہیں ہر ہر پیراگراف میں ہر جگہ حضرت دیوالہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے نگاہ کی حفاظت کر اسی سے اس کی اہمیت کو سمجھ لیجیے اسی لیے علماء نے حضرت دیوالہ رحمۃ اللہ علیہ کو اغازِ مثر کا خطاب دیا اس کے زمانے میں حضرت نے جو نگاہ کی حفاظت کرتا اللہ نے ان کے سپوٹ کیا تھا حضرت والا رحمۃ اللہ نے اس مضمون کو اپنی عزت پر داؤ پر لگا کر بیان کرتے رہے اور فرمایا کہ میں اس کو اپنی عزت پر عزت کو داؤ پر لگا کر بیان کرتا ہوں بیان کرتا رہوں گا اب کیا کہوں کہ حضرت والا کے اس مضمون سے درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں زندگیاں تباہ ہونے سے بچ گئے اور ان کے گھر جلنے سے بچ گئے یہ مضمون اتنا اہم ہے نگاہ کی حفاظت کا اس زمانے کا سب سے بڑا جتنا حضرت والا رحمت الراج نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا جتنا نگاہ کی خرابی ہے اور اللہ سے بروک کرنے والی چیز سب سے اہم سب سے بڑی رکاوٹ اللہ سے بروک کرنے والی یہی ہے اور بارہ حضرت والا میرے منشدوب نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ نگاہ کی سو فیصد حفاظت کر لو تو میں گارنٹی دیتا ہوں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ولی اللہ ہو جاؤ گے اور فرمایا کہ معمولی ولی اللہ نہیں ہوگے بلکہ ولایتی صدیقیت کی خط انتہا کو پالو گے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس مشکل پرچے کو حل کر لے گا انشاءاللہ دین کے باقی احکام اس کو آسان بھی ہو جائیں گے اور مزیدار بھی ہو جائیں گے کیونکہ اس, کو اس کے قلب کو اس ایک ہی عمل سے حالوت ایمانی نصیب ہو جائے گی اور جس کو حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے اس کو ہر طاعت اور ہر عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے کیوں نہ آئے جب اس کو اللہ مل جائے جس کو اللہ, جس کو اللہ مل جائے اس کے اس, کے ہر سانس اس کا ہر لمحات لذت یا کچھ سے آشنا ہو جائے تو پھر اس کو دنیا پانی کی کوئی حاجت نہیں خوبصورت نظاروں کی خوبصورت شکلوں کی خوبصورت بنگلوں کی خوبصورت موٹروں کی اچھے اچھے اب تو, تو خلبت ہو گئی بس جو آدمی اس مشکل پرچے کو حل کر لے گا ان اللہ تعالی اس کو ودایت صدیقیت کی خط انتہا مل جائے گی اور, دن، اور دنیا میں بھی اس کو جنت کا مزہ آنے لگے گا اس کو خواج صاحب فرماتے ہیں کہ میں دن رات رہتا ہوں جنت نے گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں اور میرے مشکر مفت الران فرماتے تھے مانا کے میے گلشن جنت تو دور ہے مانا کے میے گلشن جنت تو دور ہے عارف ہے دل میں خالق جنت ہوئے پہلے حضرت نے یہی فرمایا تھا اختر ہے دل میں خالق جنت دیے ہوئے لیکن اپنی آپ کو مٹانے کی خاطر چھپانے کی خاطر فضل نہیں اس میں ترمیم فرما دی اور اس کو یوں کر دیا کہ عارف نے دل میں خالق اس کو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آتا ہے ایک بزرگ کا اور شیر حضرت والا سناتے تھے تصور میں جانے عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے جنت جبکہ جیسے نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے زندگی اس کی جنت بن جاتی ہے گھر اس کا جنت بن جاتا ہے جو اللہ کو راضی کر کے جیتا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا اور بندگی کا طریقہ یہی ہے کہ جس کے بندے ہیں اس کی سو فیصد بلانے احتیاط کر لی جائے اگر آرام سے رہنا ہے چین سے رہنا ہے زندگی, کی زندگی چاہیے ہو تو آل نیک الیکمال کرو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو انشاءاللہ شاء اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں فلن و حو حیات ہم اس کو ضرور دس ضرور یہ اللہ کا ضرور ہے یہ اللہ کا دِل ضرور ہے اللہ نے رامتا کی بانونے ثقیلا سے نازل فرمایا ہے فلن و یو حیات ان ہم ضرور دِس ضرور اس کو بالب زندگی عطا کریں گے یہ کسی دنیاوی بادشاہ کا وزیر کا وعدہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ احکم الحاکمین حاکمی کا وعدہ ہے جو بادشاہوں کو بادشاہ کی جیت دیتا ہے اور پوری قدرت رکھتا ہے اور اس کو اپنے خزانوں کی کمی کا کوئی خوف نہیں نہ اس کے خزانوں میں کمی آتی ہے اس کا وعدہ ہے کہ اگر نیک آباد کرو گے ہمارے ہمارے احکامات کے مطابق زندگی گزارو کے رسم رسومات اور گناہوں کے کام گانے بجانے اور تصویر کشی یا تصویر کشی کو جائز کرنے کے لیے کتنا زور لگاتے ہیں حالانکہ کیا ضرورت ہے پہلے کیسے زندگی گزرتی تھی یہ کیوں نہیں سوچتے پہلے نہ موبائل تھے تصویر کیمرے والے نہ ٹی وی تھا نہ تھا اللہ کی یاد میں لگو تم کو وہ مزہ آئے گا جو ان بدماشیوں میں تم کو مزہ نہیں آئے گا یہ تو عارضی ہے اور دیوالہ رحمۃ اللہ سرماتے تھے یہ مانا معاشیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے یہ معنی معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بہاوت ہے بس اللہ سے ڈرو اور اپنی زندگی کو جو ٹارگٹ ہے ٹارگٹ اپنی زندگی کے ٹارگٹ کو کسی بنگلے سے منسوخ نہ کرو کسی گاڑی سے منسوخ مت کرو کسی صورت شکل سے منسوب مت کرو کسی اچھے فیوچر سے دنیا کے فیوچر سے منسوب مت کرو اس کا ٹارگٹ مت لگاؤ بلکہ اپنا فیوچر فیوچر کا ٹارگٹ آخرت کو بناؤ یہاں یہاں ہم کون سے کام ایسے کریں اس سے ہماری آخرت بن جائے کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس تھوڑی سی زندگی کی بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرا جہاں شروع ہونے والا ہے بہت ہی بیوقوفی اور حمافت اور نالائکی کی بات ہے بہت نالائق ہے وہ شخص بہت احمق خیم وہ شخص بہت بے وقوف اور غدا ہے وہ جو اس دنیا کی عارضی زندگی کے خاطر اپنے مولا کو ناراض کر رہا ہے اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے چاہے وہ یہاں کتنا ہی مالدار ہو اتنا ہی اس کے نوکر چاکر ہو اتنا ہی وہ عیاشی میں پڑا ہو عیش و عشرت ہو اس کو مت دیکھو بلکہ اللہ کی طرف نظر کرو آثرت کی طرف نظر کرو یہاں جو بھی جیسی بھی زندگی گزر جائے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کم دے کم میں راضی رہو زیادہ دے زیادہ میں راضی رہو اور مال کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو تاکہ تم تمہارا یہ مال تمہارے لیے بہترین پونجی بن جائے بجائے اس کے کہ تم اس کو غفلت کے راستوں میں تباہ و برباد کرتے کے آخرت سے بھی میں روک مل جاؤں وصلى الله تبارك تقبل منا انك انت الكريم وتطهرنا انك قد تعافى وصلى الله تعالى على خيرنا خير. محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ